یہودی اور عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے پہلے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے پھر یہودی بھی آ گئے اور یہ آپس میں اجھ گئے اس موقع پر یہودیوں نے کیا کہا قرآن بیان کرتا ہے یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے تم من گھڑت تم نے دین بنایا ہے وقالی اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہیں وهم حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں آپس میں لڑنے لگے مسلمان اگر یہودی تمہیں کہہ دیں یا عیسائی تمہیں کہ دیں تم رنجیدہ نہ ہو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے دین کے اعتبار سے ہاں الگ بات ہے کہ جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو الفردا روایت میں فرمایا گیا کہ تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں یہودی ہو ہندو ہو عیسائی ہو جب اسلام کے خلاف آتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں ورنہ یوں آپس میں ان کے اختلافات ضرور ہیں کدال کا اسی طرح لا مثل کہا جاغیلوں نے ان جیسی بات جو جاہل لوگ ہیں یعنی جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں باقی سب کا کوئی دین نہیں حق پر تو صرف مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور جن کے پاس دین اسلام ہے جو واضح اور صحیح دین ہے فلاح اللہ تعالی۔ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فیما کانو فی یکلی فون ان تمام باتوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمری کے لیے روانہ ہوئے چھ ہیری میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا سینکڑوں سال سے ان کا مکے پر قبضہ تھا مسجد الحرام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تین سو ساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے عمرہ کرنے سے روکا فرمایا ومن اولم منع مساجد اللہ ان يذكر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے و صاف خرابی اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے کہ جب مسجد سے اللہ کا ذکر روکا جائے گا تو مسجد کی ویرانی ہے یہ مسجد الحرام پر سینکڑوں سال سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں الا کان لحمد خلوحا اللہ خا ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجد الحرام میں داخل ہوں اللہ خائفین مگر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے انہیں داخل ہونا چاہیے تھا اتنے یہ ظالم لوگ ہیں لہوں فی دنیا خز ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے وہ رہوں فل آخرت آدھا اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس آیت کی تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد و حرام میں جو کچھ بھی ہو کہ جس کا قبضہ ہو وہ حق پر ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے ساڑھے تین سو سے زائد تین سو ساٹھ بت نصب ہیں کئی سو سالوں سے ان کا قبضہ ہے وہ حق پر نہیں ہے آج بھی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے وہ حق پر نہیں ہے اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ مسجد و حرام اور مسجد نبوی میں جو کام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بھی دلیل نہیں ہے آج مکے اور مدینے میں قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے قرآن نور بلّ میں ظالب ٹانگوں پر رکھتے ہیں قرآن پاک نور بل میں ظالب جوتوں پر رکھ دیتے ہیں قرآن پاک کو تکیا بناتے ہیں نور اللہ میں ظالب اور وہ وہ کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے ہم خانہ کعبہ کو پاؤں نہیں کر سکتے ہماری یہ جرت نہیں اللہ تعالی ہمیں ادب عطا فرمائے لیکن وہاں ایسے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدین منورہ میں بھی قرآن کا ادب عطا فرمائے اور کعبہ کا ادب ادا فرمائے لوگ دلیل بنا لیتے ہیں جو وہاں ہو وہ صحیح ہے یہ کوئی دلیل نہیں قرآن ہمارے لیے دلیل ہے احادیث طیبہ دلیل ہے نمازی کے آگے سے مکے میں جائیں مدینے میں جائیں جدہ میں جائیں جس مسجد میں جائیں یہ آفت وہاں پر بلا عام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گنا ہے تو چالیس سال تک وہ کھڑے رہنے کو پسند کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا ہاں جو طواف کر رہا ہے حضور نے صرف اسے اجازت دی ہے کہ طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے اشارت فرمایا ولی اللہ مشرقر اللہ کے لیے مشرق المغرب ہے اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے سمت سے پاک ہے اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی صبح نہ پاکی ہے اسے وہ اولاد سے پاک ہے بل لہو مافی بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کل اللہ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے سوائے انسان اور سوائے جن کے انسان اور جن میں جو مومن ہے وہ تو رب کے فرما بردار ہے اور جو کافر ہیں وہ آج فرما برداری نہیں کرتے مگر کل بروز قیامت وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے مگر اس وقت کا جکنا انہیں فائدہ نہ دے گا بدی اور سماواتی بل آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا لفظ بدھی کے معنی یہ ہیں بغیر میٹر بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آپ کے سامنے کسی چیز کا نمونہ ہے اس کی آپ نقل بنا دیں تو یہ ہوتا ہے نمونے کی موجودگی میں اس کی نقل بنانا اور اگر نمونہ موجود نہیں ہے لیکن چیزیں موجود ہیں جیسے پہیا جس نے ایجاد کیا تو ربڑ بھی موجود تھا لوہا بھی موجود تھا لیکن اس نے لوہے کو اور ربڑ کو یہ شکل دی اور اسے پہیا کا نام دیا گیا اور آج بھی جب گاڑی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس نے ایجاد کیا سب سے بڑا کمال اسی کا ہے جس نے پہیا ایجاد کیا تو اسے ایجاد کہتے ہیں کہ میٹر موجود ہے مادہ موجود ہے اور اسے جوڑ کر کوئی نئی شکل بنائی جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنائی نہ تو اس کا نمونہ موجود تھا اور نہ مادہ موجود تھا بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے اس کائنات کو پیدا کیا ایسا نہیں تھا کہ مٹی تو موجود تھی پانی تو موجود تھا یہ ساری چیزیں موجود تھیں پھر زمین میں انہی چیزوں کو جوڑ دیا گیا اور زمین بن گئی ایسا نہیں اور جہاں کہ سائنسدان کی ایجاد کا تعلق ہے اس ایجاد کی بھی کیا حیثیت ہے اس سائنسدان کو پیدا کس نے کیا اللہ نے اسے عقل کس نے دی اس کے ہاتھ میں قوت کس نے دی حقیقی طور پر سب چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ہے اور سماواتی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ بدی ہے بغیر نمونی اور بغیر میٹر کے بغیر مادے کے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ ادا اور جب امرن کسی کام کا فیصلہ فرمائے ان نما یقول لہو تو اس کام سے کہہ دیتا ہے کن ہو جا فون تو وہ ہو جاتا ہے علما فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ تصور کرے کہ میرے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ رب تو کن فون کا مالک ہے تو بندہ اگر یہ تصور کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور کہ مالک کو مولا تو جو چاہے کر سکتا ہے اور رب العالمین پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور رب العالمین فرما دے گا کن تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جاہلوں نے کہا لَو لَا يُكَلِّمُنَ <اللَّه> اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تو وہ کہنے لگے جب نبی پر وحی آتی ہے نبی سے اللہ کلام کرتا ہے تو ہم بھی انسان ہیں ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا قرآن نے انہیں لایا لمون فرمائے ایسے لوگ جاہل ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے او تا تین آیا اور کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی فرشتہ ہمارے پاس خود آیت لے کر کیوں نہیں آ جاتا کدا یہ چونکہ جاہلوں نے کہا اور جاہلوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہے قرآن نے فرمایا اسی طرح علی کا اسی طرح قالین قبل ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں بہت فلوب ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں قد بے بھائی نل ہم نے آیتوں کو روشن واضح کر دیا لیک قومی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ان نا ارسل کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحقی حق کے ساتھ مشیراً خوش خوشخبری سنانے والا بنا کر نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں وہ نظیراً اور ڈر سنانے والا بنا کر گناگاروں کو کافروں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں تسأل عن اصحاب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا ان کے ایمان نہ لانے سے آپ رنجینہ نہ ہو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رنجیدہ ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا اور اپنے محبوب کے رنج کو دور فرما دیتا ولن تر بنکل یہود ولان لوگوں سن لو تم سے یہودی اور عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے مل جاتا ہوں یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کر لو یہ تم سے خوش اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر کافر بن جاؤ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ تو تمہیں یہ تو کرنا نہیں ہے کتنی پیاری نصیحت ہے آج بھی ایسے نادان مسلمان ہیں جو امریکہ میں شفٹ ہو گئے امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں چرچ میں بھی جاتے ہیں بائبل بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وسیع نظر ہے ہم ماڈرن ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح یہودی عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں گے قرآن نے سچ فرمایا اور قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ یہودی عیسائی تم چاہے کتنے دن سے دور ہو جاؤ فحاشی اریا بے حیائی بے پردگی مبتلا ہو جاؤ چاہے ان کے رسم و رواج کو اپناؤ ہندوستان میں رہنے والے مندر میں جا کر گھنٹی بھی بجاتے ہیں بعض ایسے نادان بدھ کو سجدہ بھی کرتے ہیں بعض ایسے نادان ہیں گیتا بھی پڑھتے ہیں بعض ایسے نادان ہیں دیوالی ہولی اور بسنت کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں لیکن جب فسادات ہوتے ہیں تو ہندو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مندر میں آنے والا مسلمان ہے یا صرف مسجد جانے والا مسلمان ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے یہ کلمہ تو پڑھنے والا ہے تو انہیں دشمنی ہے اسلام سے چاہے کتنا ماڈرن مسلمان کہلانے والا ہو یہ اس کے دشمن ہیں کبھی یہ راضی نہیں ہوں گے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے قل اے محبوب آ فرمائیے ان نہ <الْحُدَى> بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے وَلَئِنِ تَّبَعْتَ بادل لدی جا اکمن العلم پیچھے فرمایا گیا کہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو اور اب فرمایا جا رہا ہے اے سننے والے اے قرآن پڑھنے والے تا قیامت لوگوں سے خطاب ہے علم آنے کے بعد اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی سوچ اور ان کی خواہشات پر چلے تو سن لو ماں اللہ یوں ولی یوں ولا نصیر تو اللہ کے عذاب سے نہ تمہیں کوئی دوست بچا سکے گا اور نہ کوئی تمہارا مددگار تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا آج بھی مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں اسی وجہ سے کہ ہم یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کی رسم و رواج ان کے کلچر اور ان کی تہذیب پر چلنے لگے اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے اور صحابۂ کرام کے انداز اختیار کرنے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق اللہ دینا آتے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو توریت انجیل زبور کے ماننے والے ہیں لیکن مومن ہیں اور وہ حضور پر ایمان لے آئے انہوں نے طوریت انجیل زبور کا حق ادا کیا اللہ دین حمل کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یتلو نہ ہو حق و وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں اور قرآن کی بھی پانچ حق ہیں قرآن پر ایمان لانا قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کو سمجھنا قرآن پاک پر عمل کرنا اور آنے پاک کی دعوت عام کرنا جو ان پانچ حقوق کو ادا کرے گا وہی تلاوت کے حق کو ادا کرے گا الا یؤمنون من بھی یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ میں یقفر بھی اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے فلا اکم القاصر بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں